ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فأعوذ من بسم الرحمن آج ایک ضروری مضمون خیال میں آیا سرپل مستفیم کے بارے میں اس لیے خیال ہوا کہ اسے تو آج بیان کر ہی دیا جائے پہلا مضمون جو چل رہا ہے وہ لمبا ہے یہ درمیان میں ذرا مختصر ہے اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں پورا ہو جائے سراپی مستقیم سے متعلق ایک مضمون پہلے بھی ہو چکا ہے اس کی کیسٹیں بھی ہیں اور غالباً کتابہ بھی شاید چھپا ہوگا یا چھپ جائے گا آج اس رات مستقیم کے بارے میں بیان کروں گا تو یہ بیان پہلے سرات مستقیم کے بیان میں یہ حصہ وضاحت سے بیان نہیں ہوا اس لیے اس کو الگ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی کیست کے بارے میں کہوں گا کہ وہ شائع کی جائے اور کتاب بھی شائع کیا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے سراعت مستقیم نمبر دو تاکہ دونوں میں تمغیز ہو جائے پہلے بھی سراعت مستقیم کی کیستیں ہیں یہ بھی تو پتہ کیسے چلے التباس نہ رہے اس کا نام رکھ دیں سراعت مستقیم نمبر دو بالخصوص علماء کو تاکید کرتا ہوں یہ مضمون بہت اہم ہے سمجھنے کی یاد رکھنے کی آگے پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دین کی بات ہے آگے پہنچانے میں ایک فائدہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ فواہ ملتا ہے اس سے مزید اور بھی اس میں کئی فائدے ہوتے ہیں باتیں آگے پہنچانے میں سواب سے زائد دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بار آپ بات کہیں گے دوسروں کو پہنچانے کے لیے اسی قدر وہ بات آپ کو یاد رہے گی تیسرا فائدہ جب دوسروں کو تبلیغ کریں گے تو خود آپ کے دل میں بھی بات اترے گی دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو خود بھی اس پر حمل کرنا چاہیے تیسرا فائدہ یہ کہ جیسے آپ کی تبلیغ سے ماحول دینی ماحول بڑھتا چلا جائے گا تو خود آپ کے لیے دین پر حمل کرنا آسان ہو جائے گا کتنا زیادہ ماحول بنے گا آسان ہو جائے گا خود آپ کے لیے عمل پر چار بتا دیے پانچ میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے اس لیے جو شخص بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو باغی ہو رہے ہیں ان کو اللہ سے ملا دے اس کی جتنی کوشش کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت متوجہ ہوگی چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بات جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو جہاں جہاں پہنچے گی وہ سب پہلے کہنے والے کے لیے سادہ جاریہ جاریا بنے گا ان کا اضر بھی اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو ہم سب کے لیے ہمارے عطابر کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا قیام سادا کا جاریا بنا دیں اپنی رحمت سے جیسے کہ صراط مستقیم کی تفسیر میں پہلے بتایا تھا کہ تین داراجات ہوتے ہیں علم و عمل کے ایک افراد افراخ دوسرا تفریح تیسرا کہ اعتدال افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا تفریف یہ کہ کام میں کوتاہی کرنا غفلت کرنا صاحب طور پر کام نہ کرنا تو اعتدال کے معنی ہے کہ میانا ربی نہ افراق ہو نہ تفریق ہو سیدھی راہ اس کو کہتے ہیں سراط مستقیم بھی کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں نہ تو غفلت کی جائے نہ ہی اللہ کے حدود سے تجاوز کیا جائے اس کی بہت تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے جو خاص طور پر ایک بات بنا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ احکام کے بیان کرنے میں لوگوں کو احکام بتانے میں شریعت کے احکام اس میں بھی یہی تین قسمیں سامنے آئیں گی ایک ہے افراق افراق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر زیادتی کر دیں اللہ تعالیٰ نے جو قانونی پابندیاں لگائی ہیں اپنے بندوں پر پابندیاں لگائے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے آوارہ پیدا نہیں کر دیا میرے قوانین کے پابند رہو اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں پر اگر کوئی زیادہ بھی کرتا ہے اپنی طرف سے اور زیادہ پابندیاں لگا دیتا ہے یہ افراق ہے اس داراجے کا نام آج کل جو باتیں چل رہی ہیں یا جو بتانا چاہتا ہوں اس لفاظ سے اس کا نام ہے تشدد کہتے ہیں نا فلاب بہت متشدد ہے بہت مشدد ہے فلاں بہت سخت ہے تو اس لیے آج کل کی اصطلاحات بھی سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کو بھی لگاتے چلے جائیں اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے زیادہ اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو اس لیے افراق ہے دین میں اور اس کو کہتے ہیں تشدد زیادہ پابندیاں دنیا میں بھی ایسے حکومت کے قانون سے زیادہ اگر بھی پابندی لگاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سخت ہے زیادہ پابندی لگاتا ہے تشدد کرتا ہے یہ آدمی متشدد ہے ایسے کہتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز ہے تفریق تفریق کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے قانونی پابندیاں جتنی ہیں وہ بھی نہیں بتاتا یا ان پر عمل نہیں کرتا قانون شیک نہیں کرتا اس کو آج کل کی اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ یہ مداحنت ہے مداحنت, مداحنت, مداحنت کے لوگ بھی مانا ہے ایک دوسرے کو تیل لگانا بدھ دھنو فیو دھینون ایک دوسرے کو تیل لگاتے رہو تیل وہ اس کی مروبت میں غلط کام کرتا رہے قانون شیکنی کرتا رہے وہ اس کی مروبت میں کرتا رہے تو اس کو متاہنت بھی کہتے ہیں اور غفلت سے بھی یوں ہو سکتا ہے اور نفر پرستی سے بھی ہو سکتا اپنے نفس کے فائدے کے لیے جو قانون ہیں جو پابندیاں ہیں ان کو پوری نہیں کرتا یہ تفریح ہے اس کے نام میں نے جو بتایا ہیں وہ یاد رکھیں یا مداحلت یا غفلت یا نفس پرستی تیسرا داراجا جس کو سراپ مستقیم کہتے ہیں یا راہ اعتدال کہتے ہیں وہ یہ کہ قانون کی پوری پوری پابندی کریں قانون کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو چھوڑے نہیں اور قانون میں جتنی پابندیاں ہیں ان میں سے کوئی پابندی اپنی طرف سے بڑھائیں نہیں یہ ہے سرا پہ آج کل کی اصطلاح میں اس کا نام رکھ لیں استقامت دین پر استقامت یا اس کا نام رکھ لیں تفلق مضبوطی یہ دین پر مضبوط ہے قانون پر مضبوط, مضبوط ہے نہ تو قانون میں کوئی زیادتی کرتا ہے نہ ہی قانون پر حمل کرنے میں کوتاحی کرتا ہے قانون پر حمل کرنے میں مضبوط ہے مضبوط مضبوطی اور سختی میں فرق سمجھنے سختی یا تشدد جس کی تفصیل میں نے بتا دی وہ تو یہ ہے کہ قانون کی پابندیوں سے زیادہ پابندی لگا دے تو سختی ہے تشدد ہے وہ ممنوع ہے مضموم ہے نیند آ رہی ہے بھائی پاس والے مدد کریں پاس والے مدد کیا کریں گا نیند کا نسخہ استعمال کیا کریں چلے اب نہیں آئے گی انشاءاللہ شاء نسخہ معلوم ہے نا جن کو نیند آ رہی ہے ان کو نسخہ معلوم ہے نہیں ہے معلوم وہ ساتھ والوں کو معلوم ہے ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کو بھی تو بتا دیا جائے جیسے نیند آئے اس کا نسخہ مسنونہ نسخہ مسنونہ یعنی حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسخہ ثابت ہے اس کا ذرا سا کان کھینچ دو تو ساتھ والے بھائی جو ہے نا ذرا سا ایسے ذرا سا کان مسل دیں ذرا سا کھینچ زیادہ نہیں بس اتنی کہ آنکھ کھل جائے جنسے مصمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثابت ہے اس کے لیے تیار رہا کریں جو جن کے کان پر نسخہ میں جاری ہوا تو وہ سمجھے کہ میرا کان بحمد اللہ تعالی مبارک ہو گیا مبارک الحمدللہ للہ کہ پاس والا جو کان درہ سا مروڑ دے درہ سا تو وہ یہ سمجھے کہ میری انگلیاں کتنی مبارک ہو گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا نسخہ ان انگلیوں سے میرے اللہ نے کام لے لیا تو کیسی مبارک ہو گئیں تو اگر وہ اس کا کان چوم لے وہ اس کی انگلیاں چوم لے تو اور بھی بہتر ہے محبت میں محبت تو اسے کہتے ہیں نا وہ خام کا ایسے ہی ادان میں انگلیاں اور انگوٹھے چومتے رہتے ہیں بلا وجہ ادان میں چومنے کی بجائے ایسے جہاں سنت کے نسخے ایک کان پر سنت جاری ہوئی تو وہ کان چوننے چومنے کے قابل ہو گیا جس ہاتھ سے جاری وہ ہاتھ بھی چومنے کے قابل ہو گیا اس کی راعیت رکھا کریں بھائیوں کی مدد کیا کریں جیسے نیند آئے تو ذرا سا بتا دیا کریں قانون کی پوری پابندی کرنا اس کو تفلب کہتے ہیں یا اردو میں مضبوطی کہتے ہیں مضبوط آدمی ہے قانون پر بڑھاتا بھی نہیں اور قانون پر عمل کرنے میں سستی بھی نہیں کرتا مضبوط اور اگر قانونی پابندیوں پر اپنی طرف سے پابندیاں بڑھا رہا ہے تو یہ متشدد ہے تشدد کر رہا ہے یہ سخت ہے سختی کر رہا ہے دونوں میں فرق ہے لوگ یہ فرق سمجھتے نہیں اس لیے بہت گمراہیوں میں مطلع رہتے ہیں اس کے ایک مثال سمجھ لیں ریشم کا تاگا سخت تو نہیں ہوتا بہت نرم بہت نرم ہاتھ لگائے تو بہت ہی نرم جدھر کو چاہے موڑے بہت ہی نرم ہوتا ہے مگر مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھی بھی باندھتے تو ٹوٹ نہیں سکتا مضبوط اتنا مضبوطی اور سختی میں فرق ہے درمیان کا دارہ جو میں نے بتایا کہ اس کو تفلق بھی کہتے ہیں مغدودی بھی کہتے ہیں اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سراقی مستقیم بھی فرمایا ہے اور اسی مستقیم میں سے اس کو استقامت بھی کہتے ہیں اس میں پھر دو دارہ ہیں ایک تو یہ کہ قانون کے اندر قانون میں کوتاحی تو جائز نہیں ہوگی قانون کے اندر سوچ سوچ کر کوئی کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے جو قانون کے خلاف نہ ہو قانون کے اندر کوئی سہولت نہیں بنا اس کو کہتے ہیں تساہل تساہل نرمی ہے مگر ایسی نرمی نہیں کہ وہ جس کو وہ کہا جائے کہ قانون پر عمل ہی نہیں کرتا قانون کے اندر رہ کر جتنی گنجائش جتنی سہولت نکل سکے اس کو کہتے ہیں تساہل دوسرا درازہ اس میں ہے اختیار وہ یہ کہ قانون جیسے صحیح صفحی سامنے آتا ہے تو اس میں نرمی زیادہ تلاش نہ کی جائے اللہ کا قانون ہے تو سیدھے سیدھے اس پر چلتے جائیں جو احتیاط جس میں ہو اس پہلو کو اختیار کیا جائے پہلا درجہ جا جس کو میں نے تسہیل بتایا یا تصاہل بتایا اس کو توسیع بھی کہتے ہیں تبصر بھی کہتے ہیں زیادہ وہ سوت لوگوں کو زیادہ وہ سوت زیادہ آسانی زیادہ گنجائش دی جائے یہ دونوں داراج ہے اعتدال کے ہیں سراپ مستقیم کے ہیں تسلب کے ہیں استقامت کے ہیں تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دراجہ تو صحیح ہے محمود ہے مطلوب ہے تو اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں اس میں والا کا اختلاف نظر پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے اور قیام تک رہے گا ان شاء اللہ عالم یخرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عن سے لے کر یہ جو سراپ مستقیم ہے اس پر رہتے ہوئے اس سے ہٹنے نہ پائیں نہ بال برابر کمی آئے نہ اس میں زیادتی ہو زیادہ کوئی پابندی لگا دی جائے ان سے بچتے ہوئے سراپ مستقیم میں دو چیزیں ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ وسعت امت کو دی جائے آسان سے آسان جتنا ہو سکے آسانی ہے دوسرے تعارف بہت سے صحابہ صحابۂ رضی اللہ تعالی عنہم اور آئین دین اور اسی طریقے سے قید عین اللہ تعالی تعالیٰ علماء امت آج تک اور قیامت تک باقی رہیں گے وہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ توسیع کی بجائے احتیاط والا پہلو زیادہ بہتر ہے احتیاط دونوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہیں دونوں مقور ہیں دونوں فریقوں کو اجر ملے گا دونوں مقبول ہیں ایک فرق تھوڑا سا اگر سوچ لیا جائے وہ یہ کہ جو امت کو توسیع دیتے ہیں بھائی قانون کے اندر رہ کر اللہ کے قانون کے اندر رہ کر جتنی وسعت ہو سکے تو وہ امت کا فائدہ کرتے ہیں دنیاوی فائدہ ان کو تکلیف نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرنے میں تکلیف نہ ہو راحت رہے آسانی سے رہے ذرا گدھے کو خوب اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ کچھ آرام سے رکھو نفس گدھا ہے نا اس کو ذرا تھوڑے جتنا ہو سکتا ہے کچھ آرام سے رکھو دنیا بھی آرام پہنچانے کے لیے اور جو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اور لازم کے آپ تو وہ دینی فائدہ پہنچانے کے لیے جنت کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ مل جائیں دینی ترقی زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو ان کی نظر دینی حفاظت پر زیادہ دینی فائدہ زیادہ پہنچے گی کیا ہے دنیا تو بھائی رہ گدر ہے رہ گدر گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان باطن بناو باطن وپن بنانے کے لیے اللہ تعالی کی رحمتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دینی ترقی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے کچھ مشقتیں قبول کر لیں دنیا میں کچھ مشقتیں اٹھا لیں زیادہ ورسعتیں زیادہ سہولتیں حاصل نہیں کی چھوڑ دیں تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے فائدے کی چیز فائدہ کتنا ہوا ذرا مشقت برداشت کر کے یا سہولت چھوڑ کر اللہ تعالی کے رضا میں کتنی ترقی ہو گئی جنت کی نعمتیں کتنی مل گئیں دوسرے جو تسی زیادہ دیتے ہیں تو ان کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کل کا جو مسلمان ہے نا آج کل کا مسلمان یہ اگر ایسے ہی ذرا تھوڑا بہت بھی چلتا رہے سہولتیں دینے سے قانون کے اندر اندر سہولتیں دینے سے اگر چلتا رہے تو بھی عنیمت ہے اگر ان کو احتیاط کا پہلو بتا دیا تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کر بھاگ جائے ان کی نیت بھی صحیح ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ آج کل کا ایمان کیا ہے کھانا ملتا رہے سوشلزم والوں نے نعرہ لگایا تھا نا کئی سال پہلے روٹی کپڑا روٹی کپڑا روٹی کپڑا ایمان کیا ہے روٹی ملتی رہے اگر روٹی نہ میرے ذرا سی تکلیف آئے تو جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں سارے چھوڑ کر بھاگ جائیں اسلام کیا ہے کھانا حزم ہو جائے اب بوتلیں ہی تھی تو حضم کر نہ پڑے تو یہ آج کل کا اسلام یہ ہے کہ حضم ہو جائے احسان کیا ہے پہانا صحیح ہو جائے اگر کہیں قبض ہو گیا پیچش ہو گئی تو یہ اسلام چھوڑ کر بھاگ جائیں حضرت جبریل علیہ السلام نے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح بیان فرمائی آپ کی خدمت میں کہ ایمان کیسے کہتے ہیں تو اس میں عقائد بیان فرمائے اسلام کیسے کہتے ہیں تو اس میں فرور اعمال بیان فرمائے نماز روزہ خاج و احسان کیسے کہتے ہیں کہ خوب توجہ سے عبادت کرو پورے خوشو و خبوص و عبادت کرو یہ احسان مگر زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایک بزرگ نے وہ فرمائی تفسیر جو میں نے بتائی ہے کہ آج کل کے مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ روٹی ملتی رہے اس زمانے کے مسلمان کا اسلام کیا ہے کہ حزم ہو جائے اس زمانے کے مسلمان کا احسان کیا ہے کہ پہانا سوئی ہو جائے تینوں میں سے اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ یا تو قادیانی ہو جائے گا یا شیعہ ہو جائے گا یا عیسائی ہو جائے گا یا یہودی ہو جائے گا یا چمار بن جائے گا کچھ بھی بن جائے گا اسلام یہ مسلمان تو رہائی انہی مقاصد کے لیے تو بہر حال آگے نظریات دو ہیں اہل حق کے نظر اہل حق جن کو دین پر استقامت ہے سراط مستقیم پر استقامت حاصل ہے ان کے ناداریات یہ دو ہیں بات فرماتے ہیں کہ قانون کے اندر رہ کر امت کو پوری توصلی اور گنجائش دی جائے ورنہ یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں تک یہ حد تک احتیاط ہو تو بہتر ہے یہ تفصیل سمجھنے کے بعد تو اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت زمانے میں منکرات سے روکنے کے بارے میں بدعات کے روکنے سے بارے روکنے کے بارے میں جو علامات کام کر رہے ہیں ان کو ان تینوں دراجات میں دا کر پرکھا جائے وہ کس میں داخلے کیا خدا خواستہ متاہن ہے متاہنت کر رہے ہیں یا خدان خواستہ زیادہ پابندیاں لگا کر تشدد کر رہے ہیں کیا کوئی متشدد ہے کہ اللہ کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگا رہا ہے یا کیا کوئی عالم ایسا ہے کہ جو اللہ کی پابندیاں بھی توڑ رہا ہے ان پر عمل نہیں کر رہا نہیں کروا رہا یا کون سے عالم وہ ہیں جو سراعت مستقیم پر مفصلب ہیں مستقیم ہیں مقبوط ہیں پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تصوع دے رہے ہیں بعض ایسے ہیں جو احتیاط کا راستہ دکھا رہے ہیں آج کل کے علماء کو ذرا اس پر لایا جائے اس لیے میں نے کہا کہ علماء اس مضنون کو خوب اچھی طرح سمجھیں محفوظ رکھیں دوسروں تک پہنچائیں منکرات سے روکنے کے بارے میں بدعات سے روکنے کے بارے میں وہ بدعات اور وہ منکرات جو آج کے مسلمان کے معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں آج کے مسلمان نے ان کو بدعات اور منکرات کی فہرست ہی سے نکال دیا ہے سارے گناہ کرتے رہیں سب بدہات کرتے رہیں اس کے باوجود یہ جی کہتے ہیں ہم اولیا اللہ اولیا اللہ کئی روز تک روزانہ کی مجلس میں روزانہ جو بیان ہوتا ہے آصر کے بعد اس میں ایک ہفتے سے بھی زیادہ غالباً بیان ہوتا رہا آج کل کے اولیا اللہ کیسے کہ اولیا اللہ بڑے بڑے کبائر میں مبتلا بڑے بڑے کبائر میں چند ایک عبادات کر کے سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بن گئے وہ خود کو بھی سمجھتے اولیاء اللہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں یہ اولیاء بہت بڑا ولی اللہ بہت بڑا ولی اللہ, بڑا ولی اللہ جیسے غالبن گزشتہ جمعہ میں بابر عیبر میں بتایا تھا ایک صاحب کا خب ایک مولوی صاحب کا خط خب اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو دیوبندی علماء ہیں دیوبندی علماء سارے کے سارے وہ سب بدھ کرتے ہیں جو بریل بھی کرتے ہیں ساری بداتیں کرتے تیجا بھی چالیسواں بھی خانیاں بھی کوئی بیدات نہیں چھوڑ رہے اس کے باوجود کہلاتے ہیں دو بندی تو بےدوتے ساری کر رہے ہیں کہلاتے ہیں دو بندی حالانکہ جو بندی ہے تو نام ہی اسی کا ہے کہ ودھ سے بچو تو ہر قسم کی بدعات کرتے ہوئے بھی دیوبندی ہر قسم کے قبائر اور منکرات کرتے ہوئے بھی اولیاء اللہ تو یہ زمانہ یوں چل رہا ہے کیا کہا خالی نے خالی نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مزاروں پہ جا جا مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں اور کیا کسی کو یاد ہے نہیں وہ سے پہلے چار مصر تو پہلے پورے ہو جائے نا کب کے میں مانے تو ایسے چلیے اب آخر میں نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مسلمان کا اسلام کیسا ہے کہ وہ واقب میں کرشمے مانیں آتش پرستی کریں خبروں کو جا جا کر کے سجدے کریں سارا ہی کچھ کرتے رہے ہندوؤں کو بھی شرمانا لگے ہندوؤں کو مگر اس کے باوجود ان کا اسلام اتنا پکا اتنا پکا ہے کہ وہ کہیں چاہتا ہی نہیں ہے ان کا اسلام نہیں بگڑتا جو چاہے کرتے رہے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام چاہے یہ بی, بی تمیزہ کا گرو ہے بیوی بی تمیزہ ایک عورت کا نام تھا بیوی بی تمیزہ وہ ایسی نماز پڑھتی رہتی تھی بلا برو کسی نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ ابھی ابھی تو پخانے سے آئی ہے اور وضو کیا ہے نہیں تو ایسی نماز کیسے شروع کر دی اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹانے اس نے جواب میں کہا کہ جب سے منی کے ابو فوت ہوئے ہیں تو میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تو اس کا وضو منی کے ابو ہی توڑتے تھے تو بزو ٹوٹا ہی نہیں آج کل کے مسلمان کا اسلام یا دیو بندیت یا ولایت ولایت ولی اللہ ہونا یہ جتنے بڑے بڑے گنا کرتا رہے دنیا بھر کی ودہات کرتا رہے یہ پھر بھی بلی اللہ بھی ہے دیو بندی بھی ہے سب کو چاہیے اب سنیے پہلے تو وہ سے گنوا دوں تصویر کی لانت ٹی وی کی لانت گانے بجانے کی لانت داڑھی کٹانے مڈانے کی لانت عورتوں میں بے پردگی کی لانت بے پردگی صرف یہی نہیں کہ اویار سے پردہ کریں بے پردگی یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے داروں سے پردہ نہیں کرتی وہ بھی بے پردگی ہے بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے بیرونی لوگوں کی بنسبت قریبی رشتے داروں سے پردہ نہ کرنا زیادہ خطرناک ہے زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحمد موت شوہر کے رشتے دار اس کے بھائی وغیرہ دیبر جیٹھ وغیرہ ان سے اتنا پردہ کرو اتنا سخت پردہ کرو اتنا دور بھاگو جیسے موت ہے موت بہت ختم اپنی لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اغیار ہیں ان سے تو زیادہ خطرہ نہیں کوئی عورت ایسی بے پردہ جا رہی ہو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کو لے کر کے ماگ جائے گا کچھ تو خطرہ ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ان کو دیکھنے کا گناہ ہوگا اس کو دکھانے کا گناہ ہوگا مگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ نہیں ہے گھروں میں رشتے دار جو آتے جاتے ہیں چار تخم سمجھتے ہیں چار تخ ججازاد پھوپیزاد ماموزاد خالہ زاد یہ چار تخم ہیں ان کو چار سات بھی کہا کرتا ہوں سات جو آتے ہیں بہنوئی نندوئی خالو پھوپھا عورت کے خالو پھوپھا شوہر کے جو خالو پھوکے ان سے تو اور بھی زیادہ سفر جاتے ہیں یہ نامحرم ہیں شریعت نے اللہ تعالی نے ان سے پردہ بتایا ہے پردہ فرض ہے یہ جو گھروں میں آتے جاتے ہیں ان سے خطرہ زیادہ ہے زیادہ کیوں نمبر ایک جو لوگ ان سے حفاظت نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون کو گویا کہ بیکار سمجھ رہے ہیں قرآن کو بیکار سمجھ رہے ہیں مدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات کو بیکار کار سمجھ رہے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب پڑتا ہے عذاب پڑتا ہے دیکھو تم نے ہمارے قانون کو بیکار سمجھا تو ہم بدکاری کروائیں گے تم سے ایک تو اس لیے کہ اللہ کا غلب ہوتا ہے دوسرے بات یہ کہ بلا حجاب آپس میں باتیں کرنا اور پھر ایک بار نہیں بار بار آمد و رفت اور زیادہ دیر تک بلکہ جیسے میں نے پہلے ایک بار بتایا تھا کہ آج کل کے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو ہنسی مذاق کے رشتے ہیں ادھر جو رشتے ہوتے ہیں نا دوسرے سسرال والے کے اندر ہنسی مذاق ہیں یعنی ہنسی مذاق میں یہ جو کچھ بھی کر لو انتہا تک پہنچ جاؤ سمندر پار کر لو تو کہہ دے یہ سر ہنسی مذاق ہے جو کچھ بھی کر لیا یہ ہنسی مذاق ہے ہنسی مذاق تو زیادہ دیر تک باتیں کرنا پھر ہنسی مذاق کو بھی سمجھنا ہے کہ ہنسی مذاق ہے جو چاہیں کرتے رہیں پھر بار بار ایسا کرنا نظر نظر سے جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا میری محبت کو شایا گئی تو کیا ہوگا تیسری بات یہ کہ رشتے دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنا ہی ہے کوئی بات نہیں ہے وہ تو اس کا جہزاداد ہے وہ تو بھائی ہے اور یہ ہے وہ ہے اور وہ تو ہمارا بھائی ہے اور وہ بیوی کا جو ہے جہجاداد بھائی ہے یہ اپنے اپنے گھروں میں ان رشتے دار نا محرم رشتے دار کی آمد و رفت سے نہ تو شوہر پر اعتراض ہوتا ہے نہ دوسرے لوگوں کے اعتراض ہوتا ہے وہ بے حجاب آتے جاتے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا روک ٹوک نہیں ہے بدگمانی نہیں کریے جی تو اپنا ہی ہے تو جب نگرانی ہی نہ رہی کوئی روک ٹوک ہی نہ رہی اتنی آزادی ہو گئی تو بدکاری تو ہوگی اس لیے قریبی رشتہ داروں سے سخت پردہ ہے اجنبی لوگوں کی بہ نسبت ان سے زیادہ پردہ ہے کیا کروں بات سوچتا ہوں کہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے درمیان میں پھر وہی مثال شادی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی بی ہے کسی بھی چاچا زاد سے جب شادی چاہتے ہیں تو بیوی بی. ویسے بی بی. کہتے ہیں بہن ہے ایسا بے غیرت اور دیوس اور ایسا فریب کار اور اللہ کو دھوکہ دینے والا ایسا تو دنیا میں ہو سکتا ویسے کہ میری بہن ہے بہن ہے شروع سے بہن والا ہے اس کے بعد شوق آ گیا شادی کرنے کا تو بہن سے شادی کر ارے مردو تیری بہن ہے تو پھر تو شادی کیوں کرتا اس کے بعد کیا بتایا کرتا ہوں کسی کو مثال یاد ہے یہ جادو کی ڈبیا ہے جادو کی ڈبیا جادیو کی ڈی بی سے میاں بیوی بہن میاں بیوی بھائی بہن میاں بیوی بھائی بہن میاں بہن ارے مردو اللہ کے نافرمان اللہ کو فریب دینے والے تجھے کوئی شرم نہیں آتی بہن بھی کہتا شادی بھی کرتا بے شرم مسلمان بے شرم تیو کاش کہ تجھے اللہ شرم دے دے تو سارے قصے پاک ہو جائیں شارم آ جائے اگر اللہ کی طرف سے شارم مقدر نہیں ہے تو ایسے قوم کو اللہ تباہ کر دے مسلمانوں کو پیدا ہو شارم آ جائے شارم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فقط ما فرمایا یہ وحی وحی وحی یہ یہ فقط حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جو حضرت آدم السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر اللہ نے نازر فرمائی ہر نبی پر کیا کہ جب تھی شارہ میں چھوڑ دی تو جو جاؤ کرتے رہو ننگے سے رہو جو جاؤ کرتے رہو ایک بچہ پنجاب سے آیا جہاں ان کے چچا رہتے ہیں اپنے چچا کے بعد پنجاب سے کہیں ملنے کے لیے آ گیا چھوٹی سی عمر کا بچہ تو گھر میں جا کر اس کے چچا نے دیکھا اس نے اپنی کافی بھر لکھا ہوا ہے دئیوس دئیوس دئیوس دئی وہ کافی برو جیسے مشق کیا کرتے ہیں دئیوس دیوس بتیجے سے بچے سے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا ہے میرا نام لے کر بتایا کہ اس نے بتایا تھا بعد میں کہ دیوز کیسے کہتے ہیں دیوز اس کو کہتے ہیں جو اپنی رشتہ دار عورتوں کو یعنی بیوی بھی بی بی بیٹیاں بہنیں ماں جہاں تک اس کی دسترس ہے جہاں تک ان کو جو شریعت کے مطابق پردہ نہیں کرواتا زاد آئے, چاروں تکم آتے رہے دیور آتا رہے جیٹھ آتا رہے بہنوئی آتے رہیں بہنوئی کے ساتھ اور اس وزن پر کیا ہوتا ہے نندوئی ارے باپ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تو چھوڑی دیا نندوئی نندوئی بہنوئی ان سے جو پردہ نہیں کرواتا اس کو کہتے ہیں د ہے یہ شریعت میں د کہتے ہیں تو پوچھا بچے سے بھتیجے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں لکھا ہے کہتے ہیں میں نے اس لیے لکھا ہے کہ گھر میں جا کر پنجاب جب جائیں گے تو گھر میں جا کر میں اپنی امی سے کہوں گا امی اللہ کا نام اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں اللہ کے صدقے سے واسطے سے میری بات مان لے اور بے پردگی کر کے مجھے اور میرے ابو کو د یوز مت پڑا ارے چھوٹا سا بچہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی یا اللہ یہاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کے دلوں میں اس بچے کی بات بات د یوز کس گئے تو یہ ایک باتیں ہو گئی یہ گناہ جو ہیں ان گناہوں کو آج کے مسلمان نے گناہوں کی فہرے سے نکال دیا اب اس بارے میں سوچئے جو ان سے روکتا ہے لوگ اس کو کہتے یہ متشدد ہے کہتے دوسرے بھی تو علماء ہیں سارے علماء اچھے خاصے بالکل خاموش ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں یہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ یہ روکتا ہے یہ بڑا سافٹ ہے بڑا متشدد تو اب لائیں وہ جو یار میں نے بتایا پہلی بات جو کوئی مسئلہ ایسا سامنے آئے کہ کسی ایک عالم نے روکا دوسرے علماء نہیں روک رہے تو یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ یہ شخص تشدد کر رہا ہے یہ متشدد ہے دوسرے تو کہتے کرتے نہیں ہے یہ کرتا ہے، یہ تشریح بڑا سخت ہے تو دیکھیے میں ذرا توجہ سے سنیے اللہ کرے کہ بات سمجھ جائے جا جا۔ تو پہلا قدم کیا اٹھائیں آپ پہلا یہ بات سنتے ہی پہلا کام کیا کریں کہ دوسرے والاما سے استفتاح کریں بلکہ مفتیوں سے ہر فن کو اصحاب فن زیادہ جانتے ہیں فتویٰ کس چیز پر ہے شریعت کے حدود کو عام علامہ نہیں جانتے مفتی حضرات جانتے ہیں پھر مفتی سے زبانی نہ پوچھیں آپ کے پوچھنے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے ان کے بتانے میں ہو سکتی ہے پھر آپ کے سمجھنے میں ہو سکتی ہے پھر آپ کے آگے نقل کرنے میں ہو سکتی ہے لکھوائیں کسی مفتی نے یا کسی بھی عالم نے بتا دیا کہ تصویر کھینچنا کھنچوانا حرام ہے اور ہزاروں کھنچوا رہے ہیں تو بولتا نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جلدی سے یہ کہنے لگیں کہ کلام بڑا سخت ہے اور بہت تشدد کرتا ہے بہت سختی کرتا ہے تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جہاں یہ خیال پیدا ہو تو فوراً کسی مفتی سے لکھوائیں سوال لکھ کر دیں اسے کہیں کہ آپ لکھیں جب وہ لکھے گا تو ذرا سوچ سمجھ کر لکھے گا یہ بھی خیال ہوگا کہ میں نے جو لکھ دیا تو اس کو دوسرے علماء اور دوسرے مفتی علفن دیکھیں گے غلط ہوا تو کیا کہیں گے گرفت کریں گے مجھے پکڑیں گے تو نے غلط کیوں لکھا سوچ سمجھ کر لکھے گا پوچھ سنبھال کر لکھے گا لکھوائیں کسی مفتی سے ننانوے فیصد تو آپ کا اشکال اسی سے حل ہو جائے گا کوئی لکھ کر نہیں دے گا تو کیا ثابت ہوا کہ جس نے کہا کہ تصویر رکھنا حرام ہے اور ان گناہوں میں سے کوئی بھی پردے کے بارے میں ہو تصویر کے بارے میں ہو تو آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ یہ تشدد نہیں کر رہا ہے تشدد کے معنی کیا کہ شریعت کی پابندیوں پر کوئی پابندی بڑھا دے اگر اس نے کوئی پابندی شریعت کی پابندی پر خود بڑھا دی ہے وہ ہوا نا تشدد خود بڑھا دی ہے تو دوسرے جو اللہ کے قانون کے واقف میں مفتی تو ان میں سے کسی سے کوئی لکھوائیں تو تو ننانوے فیصد تو مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا لکھ کر نہیں دے گا تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی کوتائی ہے یہ کہنے والا متصلب ہے مضبوط ہے متشدد نہیں شریعت کا قانون بناتا ہے اس پر دو تین مثالیں بھی سمجھ لیں ایک تو بہت پرانی مثال عید کی بات ناظمہ آباد کی عید کی بات کئی بار پہلے بتا چکا ہوں کہ جلدی جلدی جلد بتا دوں ایک بار ہم نے یہ طے کر لیا کہ کسی عبادت خانے کو وہ ہندووں کا کیا ہوتا ہے مندر نازم آباد کے عید والے عبادت خانے کو مندر نہیں بننے دیں یہاں یا تصویر نہیں لینے دیں گے تصویریں تو مورتیاں تو اس میں ہوتی ہیں نا مندروں میں ایک تو پہلے بھی اول میرے ساتھ تھے کوڑے سے فوٹوگرافر کھڑا ہوا تصویر لینے کے لیے میں نے ایسے ذرا کہا اس کو کہ بھائی چھوڑ دو مت کرو یہ اس کے دماغ میں بات نہیں اتری تو ایک طالب علم جو میرے ساتھ تھا ایرانی تھا ایرانی چھوٹا سا پھر چھوٹا سا ایسی دغلا پت وہ کھڑا ہو گیا کہہ رہے تو یہ ہوتل کریں گے مجھے تو ایسے سنا دیا کہ قاتل کے مجھے خوتل کہہ رہے تھے یا جوش میں نکل گیا یا ایرانی زبان میں ہو سکتا ہے تو آپ کو خے کہہ دیتے ہیں تجھے... نہیں وہ کہا تجھے ابھی ہوتل کرتا ہوں ابھی ہوتل کرتا ہوں لال لال آنکھیں نکال کر ایسے جو کہا تو کہ وہ ایک دو قلم قدم اس کی طرف بڑھا بھی وہ جو بھاگا وہ فوٹو گراف اور بہت موٹا اور لمبا بہت مضبوط اور یہ بیچارا چھوٹا سا دبلا سا صاحبِ خیبت ہفت صاحب ہاپس صاحب یہ حق کی حیبت ہے حق کی حیبت تو چھوٹا سا آدمی ہو اتنا موٹا بھاگ آگ لگ کر پتا ہی نہیں کہاں چلا گیا نظر ہی نہیں آیا بعد میں بھی نظر نہیں آیا واللہ علم گیا کہاں میں سیدھا گھر پہنچا ہوگا تو ہاتھ رہا ہوگا بیوی نے پوچھا ہوگا کیا ہے کیا ہے وہ کہتا ہوگا جان بچی لا کر پائے جان بچی لاکھ ہو پائے بیگم پہلے مجھے پانی پلاؤ پانی पानी پانی पीकर پی کر ذرا پھر پوچھا ہوگا پھر کیا بس کچھ نہ پوچھو جان بچی لا وہ تو بعد میں نظر آیا ہی نہیں نماز کے بعد ایک دوسرا فوٹو گرافر اس نے اپنی نان سے پوچھا مجھ سے کہ اگر یہ حرام ہے تو دوسرے علماء کیوں کھچواتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں اخباروں میں ان کی تصویریں آتی ہیں اگر حرام ہے تو مجھے کیا ضرورت کہ میں بیوی بچوں کا پیٹ حرام سے پالوں میں حلال مزدوری بھی تو کر سکتا ہوں یہ دیکھیے اس کا جذبہ کیسا جذبہ میں حلال بھی تو کما سکتا ہوں حرام ہی سے کیوں اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کا پیٹ پالوں مگر یہ دوسرے علماء تو سب کرتے ہیں بس ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء جو احتیاط نہیں کرتے گناہوں سے نہیں بچتے بچاتے ان کی بدعملی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان گناہوں کو جائز سمجھ رہے ہیں داڑھی مڑانے کٹانے کو جائز سمجھنا بے پردگی کو جائز سمجھنا تصویر شادی اور رکھنے کو جائز سمجھنا وہ سارے لوگ یہی یہ تو کہتے ہیں جو کہ علماء کچھ کہتے تو ہے نہیں ہے اس لیے چلیے ایک قصہ تو یہ ہو گیا دوسرا قصہ چند سال پہلے کی بات ہے ایک بہت بڑے دینی ادارے میں بہت بڑا کتنا بتاؤں آپ کے تصور سے بھی پڑا بہت بڑا دینی ادارہ پوری دنیا میں اس کی شہرت وہاں کے محتمل صاحب کا انتقال ہو گیا میں گیا دوسرے روز تعزیت کے لیے ان کے ہمیں تعزیت کے لیے پہنچا ہوں. کیونکہ بہت مشہور تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑا نام تھا ان کی وفات کی وجہ سے بہت بڑے بڑے علماء بہت دور دور سے پورے پاکستان سے بہت بڑے بڑے علماء کئی سال علماء بیٹھے ہوئے تھے کم سے کم ڈھائی تین سو تو ہوں گے اور سب علماء بڑے, بڑے بڑے بہت مشہور علماء میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو تعزیت کا مصنون طریقہ بتایا میں نے پہلے یہ بھی عرض کر دیا کہ آپ سب علماء ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں تو سب کو معلوم تو ہے ہی میں جو بتا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہیں سارے بڑے بڑے علماء ہیں میں صرف استقبار کے لیے بتا رہا ہوں استقبار تاکہ بات ذرا ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اور دلوں میں اترے اس لیے بتا رہا ہوں میں ابھی بتا کر خاموش ہوا ہی تھا ایک عامی شخص سامنے سے آ گیا تھا عام کوئی عالم ہو کوئی بڑا ہو ایسے نہیں ایسی عام سا آدمی آ کر بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا جی فاتحہ پڑھو خود بھی ہاتھ اٹھا لیے اور جب کہا فاتحہ پڑھو تو جتنے بڑے بڑے علامات ہیں سب نے ہاتھ اٹھا لیا وہ ایک جاہل کے کہنے سے ایک ویدا اس نے آ کر جو کہا تھا سب نے ہاتھ اٹھا لیا تو میں نے کہا کہ میں ابھی ابھی تو بتا چکا ہوں کہ مصنون طریقہ کیا ہے ابھی ابھی تو میں نے بتایا ہے یہ کیا ہو رہا فوراً سوچ رہا جیسے میں نے کہا فور اللہ کی رحمت دیکھی اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی گنجائش ہے یہ جی ہے وہ ہے اور پھر اس میں اپنی صبح کی بھی محسوس کی ہوگی کہ ہاتھ اٹھائے اور میرے کہنے سے ایک دم رکھ دیے یہ صرف اور صرف اور صرف میرے اللہ کے رحمت فوراً رکھ دیے دو قصے ہو گئے اگر میں نہ کہتا وہاں موجود نہ ہوتا حالانکہ پہلے سمجھا بھی چکا تھا اس کے باوجود ایک عامی آدمی داخل ہوا اور اس کا یہ کہنا کہ فاتح پڑھے تو سارے کس تیسرا قصہ سن لیجئے وہ مثال کے لیے تین ہی کافی ہے ورنہ تو یہاں تو سارا تھا کیا کیا بتاؤں کیا بتاؤں. تین میں براغف ہوتی رہا تیسرا قصہ ایک استفتا ابھی آیا ہے ابھی دفتر میں موجود ہے جو چاہے یہاں جا دیکھ لے اصل خط دفتر میں موجود ہے دفتر. اسلام آباد سے آیا ایک استفتا یعنی مسئلہ پوچھا ہے اسلام آباد سے پوچھنے والی ایک تنظیم ہے کوئی تنظیم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا درد عطا فرمایا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی تعلیم دی اسکول کالج اور یونیورسٹیوں وغیرہ کی تعلیم بھی جہاں دی جاتی ہے جو وہاں کے اساتذہ ہیں اور جو وہاں لوگ پڑھتے ہیں سارے دیندار بنیں بہت مبارک مقصد اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے پڑھانے کے لیے بڑے بڑے دینی جامعات سے بڑے بڑے فوج بڑے بڑے علماء لیے جامعات وہ جامعہ پلاں جامعہ فلاں جامعہ پلاں سمجھتے ہیں نا جامعہ کو داردعلوم جیسے پہلے کہتے ہیں اب جامعہ ہو گیا تو جیسے ہمارا داردعلوم کو رنگی دا اور یہ جامعہ نیو ٹاؤن جامعہ خیر المدارس ملتان جامعہ اشارفیہ ایسے بڑے بڑے جامعات سے سوال میں لکھا ہوا ہے بڑے بڑے دینی مشہور اداروں سے انہوں نے علماء کو دلا لیے تاکہ جو مقصد ان کا ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھی دین پیدا ہو تو یہ ان کو دین سکھائیں نگرانی کریں ان استادوں میں سے ایک بہت بڑے فوزل بہت بڑے ہالن وہ انگریزی بال رکھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ممتاز مین نے ان کی خوشامد کی من سماجت کی مولا نہ آپ حضرات کو تو یہاں بلایا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کریں تو آپ خود ہی جب کریں تو دوسروں کی اصلاح کیسے ہوگی آپ اپنے بال شریعت کے مطابق کر لیں انگریزی بال نہ رکھیں اندر کیا کچھ ہے سب سے بڑا اثر تو باہر کا پڑتا ہے آپ کا باہر درست نہیں ہوگا تو یہ لوگ کیسے بنیں گے ہمارا تو مقصد ہی الٹا چلا دیا آپ نے آپ کو دیکھ دیکھ کر سارے پھر ایسے ہی بنیں گے تو وہ مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں جواب میں کئی تعبیلیں کئی تعبیلیں کبھی یہ کہ یہ انگریزی نہیں ہے کچھ اور ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ انگریزی بال رکھنا جائز ہے اور ایک بات جو اب بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ وہ مولانا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر اب تک میری زندگی گزری ہے جامعات میں بڑے بڑے دینی اداروں میں فلان دار دولوم میں فلان دار میں فلان دار فلاں میں وہاں کے محتمے بھی بڑے عالم اور بزرگ اور میرے بھی بڑے بڑے علماء اور علم کے جبال اور پہاڑ ہیں انہوں نے تو کبھی مجھے روکا نہیں تو معلوم ہے کہ جائز ہے تو آپ روکنے والے رو انہوں نے نہیں روکا میں جس جامعہ میں پڑھا اتنی زندگی گزار دی اتنے بڑے بڑے استادوں کے پاس تو کسی نے بھی نہیں روکا ابا سمجھ میں آئی فوٹو والے تو سیسے ایک ہو گیا دوسرا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہو گیا تعزیت میں تیسرا یہ ہو گیا کہتے مجھے کسی نے روکا ہی نہیں تو اب انداز لگائیں اس سے کہ اگر لاکھوں کروڑوں نہیں روک رہے یہ کہتا ہے کہ گمائیں تو بھائی جلدی سے زبان کھول کر یہ کہہ دیں کہ یہ تشدد کر رہا ہے یہ متشدد ہے تو اس کا راستہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں روکتے یا نہیں عمل کرتے تو ان سے آپ استفتاح کریں اس ادارے کے مفتی کو بھیجیں علماء کے قول کو نہ دیکھیں ان کے عمل کو نہ دیکھیں فتویٰ کو دیکھیں کہ شریح حدود ہیں کیا شریعت کے حد معلوم کریں تو جو شخص شریعت کے مطابق عمل کرواتا ہے وہ متشدد نہیں وہ تو متخلب ہے مضبوط ہے اور جو لوگ نہیں کرتے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے یا نہیں روکتے ہیں وہ کیا ہیں مدائن ہیں یا غافل ہیں یا نفس پرست ہیں تین نام غالبا میں نے ان کو بتائے تھے ان میں سے کچھ کہہ لیں یا تو مدائن ہیں یا نفس پرست ہیں یا غافل ہیں نہیں کر رہے ہیں ایک بات اور رہ گئی اسی میں اب کہ جو لوگ سراق مستقیم پر ہیں ان کی میں نے دو قسمیں بتائیں ایک وہ جو تصاول توسیع اور دوسرے وہ احتیاط کو لیتے ہیں ان میں بھی اب ذرا دیکھ لیں 99 فیصد کا تو میں نے کہا کہ فیصلہ اسی سے ہو جائے گا کہ جو مسائل آپ کسی مفتی کے ہاں بھیجیں گے وہ کہہ دے جائیں گے تصویر سازی حرام گانا بجانا حرام داڑی مڈانا کٹانا حرام یعنی ان کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں مفتیوں کی کتابیں اسی زمانے میں جو زندہ مفتی ہیں کتابیں موجود تو ننانوے فیس وقت تو یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا باقی رہ گیا سو میں سے کچھ ایک عدم مسئلہ اس میں رائے کا اختلاف ہو گیا یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کا مت کرو چھوڑ دو دوسرا کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں گنجائش دے دی جائے تو اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ احتیاط کی کہ احتیاط کی جائے یا نہ کی جائے اس کی مثال سمجھ لیں آپ قصائی کے ہاں سے گوشت لے کر چلے پلیٹ میں تو ایک کوئی سمجھدار مل گیا اس نے کہا کہ بھائی چیلیں بھی ہیں تو شاید اوپر سے کوئی جھپڑ لے اور مال دے کر کے لے جاؤ ڈھانگ کر لے جائے. تو وہ کیا کر رہا ہے یہ احتیاط کی بات کر رہا ہے یہ احتیاط ہے نا دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے وہ ایسے لکڑی وکڑی لے لو ذرا یہ ہے کہ اگر چیل کوئی لے بھی گئی کوئی گوشت تو یہ ہے کہ پھر وہ اگر گرا دیا اس نے آگے جا کر تو اٹھا لیں گے دھو لیں گے اس کو استعمال کر لیں گے جب اور اگر چیل سے نہیں چھڑا سکے تو گولی مار دیں گے چیل مر جائے گی گوشت ہمارا واپس آ جائے گا تو گوشت گھسا نہیں کچھ نہیں وہ دھو لیں گے پھر اس کو کھا لیں گے ایک وہ ہے کہ توثیق اور توسیع کیا وہ اوپر رمال وال دینا ہے ایسے لے جاؤ یا کسی کے پاس نوٹوں کی گڈی ہے اے کوئی ہمدرد احتیاط والا یہ کہتا ہے احتیاط کرو چھپا کرو ایسے ہاتھ میں پکڑے جا رہے لوگوں کو دکھا دی ہوئے کہ چھپا کر چھپا کر کے بھی ایسی جگہ پر کہ لوگ نیفے میں بھی ایسے ادا کے پاس چھپاتے ہیں کہ کٹے تو سب کو ہی گر جائے چھپا کر لے جاؤ چھپا کر جتنا زیادہ چھپا سکتا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہے بھی یا نہیں کتنے چھپا احتیاط کی بات بتا رہے ہیں نا احتیاط کی بات اور ساتھ یہ ہے کہ جس کو کہہ رہا اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے اگر اس کے ساتھ ہمدردی نہ ہوتی تو خود احتیاط کر لیتا اس کو نہ سمجھاتا جو دوسروں کو احتیاط کا سبق دیتا ہے اس کی دلیل ہے کہ امت کے ساتھ اس کو محبت ہے ہمدردی ہے بچانا چاہتا ہے اس کو نقصان سے اور دوسرے نے یہ اس نے نوٹوں مان لیے ارے کیا ہوا ہاتھ میں لے جانا کون لے جائے گا کوئی نہیں لے جاتا ہوں. اور اگر کوئی چھین کر لے بھی گیا تو پھر کیا کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں اس میں فلان سے فلاسے سے پھر مقدمہ کر کے پیچھے پولیس پھر لے لیں گے پھر جو ہم واپس لے لیں گے تو نوٹ کو گیس تھوڑا ہی گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے پھر مل جائے کیا ہو گیا اس کو اسی طریقے سے پردے کو اور باتیں تو الگ رہی ہیں جلدی جی وقت کم رہ گیا پردے کو پریاس کریں ایک شخص وہ ہے جو اپنے اندر بھی احتیاط کو رکھتا ہے امت کے ساتھ اس کو ہمدردی ہے ہمدردی خیر خاحی جا میاں پردہ کرواؤ پردہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ دیکھو اگر وہ نوٹ چلا گیا اور پھر واپس آ گیا تو گھسا نہیں اور عورت چلی گی واپس آ گئی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھسی تو ہے نہیں یا تو وہ جیکباب والا قصہ پھر سننے جیکباباد والا کیا ادم وقت تو ختم ہو رہا ہے آج پانچ چھ منٹ دیر سے لوگ اس کر دیں گے دھیان پورا تو کرنا ہے نا جیکباباد والا قصہ کیا ہے جیک با میں ایک ڈی آئی جی ہمارے جاننے والے تھے ان کے چچا ہمارے جاننے والے تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کا قصہ بتایا ڈی آئی جی نے تمام بلوچوں کو جمع کیا خطاب فرمایا کہ دیکھو تم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قاتل کر دے تو دنیا ترقی کتنی کر گئی دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی اور تم آپس میں ایک دوسرے کو قاتل ایک دوسرے کو قاتل اور سے پسماندہ بنے ہوئے ہو اس ترقی کرو کیوں قتل کرتے ہو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک بڈھا کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن اور ہماری بیویاں ہیں مٹی کے برتن کچی مٹی کے برتن تو ہمیں کہیں تھوڑا سا شوبھا ہوتا ہے کہ کسی نے نظر اٹھائی تارا سب بدکاری کا شوبہ ہوا مٹی کا برتن جو ہے اس کو توڑ دو کتا سونگ جائے مٹی کے برتن کو کتا سونگ جائے توڑ دو اور آپ لوگوں کی بیویاں سونے کے برتن اس میں اگر کتا پانی بھی پی جائے سونگنا الگ رہا چاڑتا رہے پانی پیا پھر چاڑتا رہے رات دن چاڑتا رہے کیا ہوا اٹھاؤ پانی وانی گرا دو دھو کیا کھسا اس کا ڈی ایجی صاحب کہتے میں تو پانی پانی ہو گیا اتنا شرمندہ اتنا شرمندہ کہ خطابی ختم کر دیا بیٹھ گیا کہتے تمہاری بیویوں سونے کے برتن تو بھائی اگر کسی نے اپنی بیویوں کو سونے کے برتن سامنے رکھا ہے کہ نوٹ کوئی لے اڑا واپس آ گیا کیا ہوا گوشت کو چیل لے گئی واپس آ کیا ہوا بیوی کو کوئی لے گیا واپس آگے سو رہے گا کرتا کیا وہ کوئی بات ہی نہیں تو اگر تو یہ خیال ہے پھر اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں دوسری بات اس کے ساتھ یہ کہ گوشت خود نہیں اڑتا نوٹ خود نہیں اڑتے عورت تو خود اڑتی ہے پھر بہت سی عورتیں شوہر کو بھی خود اڑا کر لے جاتی فرق ہے یا نہیں عورت خود اڑتی پھر یہ اڑنا اڑانا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیرونی ہیں ان کو تو اڑنے اڑانے کی ضرورت بھی ہے کہیں بھگا کر لے جائیں اور جو گھروں میں سلسلہ چاروں توموں اور بہنوئی نندوئی اور دیور وغیرہ دیور کے معنی یاد رکھیں دیور کے معنی دوسرا شوہر کئی بار پہلے بتا چکا ہوں یہ ہندی لفظ ہے اس کے معنی دوسرا شوہر وہ سارے ایک ہی شادی ہوتی ہے جتنے بھائی ہے سارے سب سب شوہر بن گئے وہ سکھوں والا تو سب لوٹات نہیں جن کے ذہن میں ہے دوسروں کو بتائیں آگے بھی تو کچھ بات پہنچایا کریں ساری باتیں میں کیسے پہنچاؤں گی سکھوں والا تو پہنچائیں آگے اچھا چلیے تو گھروں میں جو ہیں وہ تو کہیں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے سارے کارخانے گھروں میں چل رہے ہیں پر بہت سے واقعات میرے سامنے ہیں جن کے گھروں میں یہ کام ہو رہے ہیں وہ خود مجھے بتا رہے ہیں ایسے خالہ آزاد کے ساتھ ہو رہا ہے جج آزاد کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو ان کو تو کہیں اڑانے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو بڑے آرام سے گھروں میں نہ خرچ برداشت کرنا پڑے نہ اور کوئی تکلیف ہے نہ علاج کے لیے نہ اور وہ سارے والدین کرتے رہے اور اپنے سہارت سے چلتے رہے. اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت متاثر اب ایک بات تو یہ گئی کہ اگر کوئی کہتا ہے احتیاط کرو تو اس کو تشدد کیوں کہتے وہ تو امت کے ساتھ اس کو درد ہے محبت ہے شریعت کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے وہ سے کام لیتا ہے اور ایک بات اور سمجھ لیں حضرت حکیم المہ قد سرو کا ملفوز کتاب میں چھاپا ہوا موجود ہے چھاپا ہوا کتاب میں موجود ہے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا فرمایا کہ بچی کو سات سال کی عمر سے پہلے اگزار سے پردہ کروا دیا جائے سات سال کی عمر ہونے سے پہلے اگزار سے پردہ کروایا جائے اور جب سات سال کی عمر ہو جائے تو اپنوں سے تو یہ ہے ان کی احتیاط تو میں تو کہتا ہوں دس سال میں پردہ کرواؤ اب بتائیے کہ میں تو احتیاط والی بات بھی نہیں بتا رہا میں تو تصل اور توسیع گنجائش دے رہا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تشدد کرتا ہے تشدد اور اکابر جلدی جلدی پہلے کو کہا کہ خود سے بھی دو چار بتا دوں ان کی ارشادات بتا دوں کئی سو سال پہلے سے کئی سو سال پہلے سے حضرت کو کرام رحم اللہ تعالی لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بہو خوش کہیں تنہائی میں جمع نہ ہو اور داماد اور خوش دامن تنہائی میں جمع نہ ہو رائی بھائی بہن تنہائی میں جمع نہ ہو حالانکہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں ان سے شریعت میں پردہ نہیں ہے مگر احتیاط دیکھیے یہ کبھی تنہائی میں جمع نہ ہو کئی سو سال سے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور زمانہ بدماشی میں ترقی تو کرا لمحا ب لمحہ تو کئی سو سال پہلے یہ فرما دیا کہ اگرچہ پردہ تو نہیں ہے ان سے مگر تنہائی میں جمانا ایسی جگہ جہاں کوئی تیسرا نہ ہو یہ نہ بیٹھے اور حضرت حکیم الما خود سے, سے, سے روح تو وہ بتادر میں سے ابھی ابھی گزرے ہیں اور سب لوگ جتنے بھی یہ پردے وردے کی باتیں کرتے ہیں یہ سارے ان کو مانتے ہیں بڑے ہیں تو انہوں نے تو یہ فرمایا کہ سات سال کی عمر سے پہلے ار سے پردہ کرواؤ اور سات سال کی عمر ہو جائے تو پھر اپنوں سے بھی پردہ کرواؤ یہ ان کا فیصلہ ہے لکھا ہوا موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ چلیے اگر اس پر ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی تو دس سال کی عمر ہونے پر پردہ فرق لڑکے کی عمر دس سال ہو جائے یا لڑکی کی ہو جائے تو بتائیں کہ درمیان میں جو دو قسمیں ایک وہ جو متساحل ہیں اور ایک وہ جو ذرا زیادہ مضبوطی سے قائم محتاط ہیں تو حضرت تفکیم الما قدس سے انہوں نے جو احتیاط بیان فرمائی تو میں تو اس میں تساؤل کر رہا ہوں اور گنجائش دے رہا ہوں کہ دس سال تک بھی گنجائش ہے بشرط ہے کہ کچھ نگرانی رکھیں اللہ کرے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے عید گاہ والے فوٹوگرافر کی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے یہ کہا کہ بڑے بڑے علماء تصویریں کھچواتے ہیں اور ان کی تصویریں اخباروں میں آ رہی ہیں تو اگر یہ کام واقعتاً ناجائز ہے ہم تو علماء کے اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جائز ہے اگر واقعات ناجائز ہے تو ہم اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ حرام سے کیوں پالیں ہم کیا حلال کاروبار کر سکتے ہیں میں نے اس کو یہ جواب میں کہا کہ آپ ان علماء سے جا کر کے معلوم کریں ان سے پوچھیں اگر کوئی ایک عالم بھی ان میں سے یہ کہہ دے کہ تصویر کھنچوانا جائز ہے تو مجھے بتائیں مقصد یہ ہے کہ علماء کے عمل کو نہ دیکھیں جو طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کسی مفتی کے پاس جائیں تحریری استفتہ کریں تحریری جواب لیں اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو حضرات گناہوں سے روکتے ہیں خود رکتے ہیں گناہوں کو چھوڑتے ہیں بچتے ہیں دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ عمل تشدد نہیں ہے وہ تو سراعت مستقیم پر متصلب ہیں مضبوط ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے وہ متاین ہیں نفس کے بندے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ننانوے فیصد آپ کو یہ تجربہ ہو جائے گا تحریری استفتا پیش کرنے سے اور اس کا جواب لینے سے کہ جو معاشرے میں گناہ داخل ہو چکے ہیں ان سے روکنا یہ تشدد نہیں ہے بلکہ جو لوگ ان گناہوں سے نہیں روکتے اور اس میں مشغور رہتے ہیں خود مرتکب ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے وہ مداحن ہیں غافل ہیں نفس کے بندے ہیں تشدد تو, تو اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں پشاور کا قصہ یاد آ گیا کہ پشاور میں ایک شخص نے جب میرا یہ شوری پردہ یہ باز پڑھا وہاں انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے جب یہ دیکھا تو دونوں نے متفق طور پر پردے کا طے کر لیا کہ آئندہ ہم پردہ کریں گے ان کے گھر میں سے کسی نے مجھے خط لکھا اس میں یہ لکھا کہ آپ نے یہ کتاب بہت سخت لکھی ہے آپ نے دنیا میں فتنہ برپا کر دیا ہے دنیا کو تباہ کر دیا ہے آپ اپنے سامر سے تاباہ کریں اور پندرہ دن کے اندر اندر مجھے اطلاع دیں تو بھی کریں اور ساتھ یہ بھی وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی اس کتاب کو نہیں چھاپوں گا پندرہ دن کے اندر اندر مجھے اطلاع کریں ورنہ یہ ہے کہ میں یہاں پشاور میں مقدمہ کروں گا مقدمہ کے سارے مصارف بھی تیرے ذمہ ہوں گے اب اس کو یہ جو خیال پیدا ہوا کہ میں تشدد کر رہا ہوں وہ اسی لیے کہ علماء کہتے نہیں ہیں اگر علماء کہتے رہتے بیان کرتے رہتے تو عوام کو یہ خیال پیدا نہ ہوتا کہ کہنے والا متشدد ہے وہ حقیقت سمجھ جاتے کہ کہنے والا تو متشدد نہیں ہے جو نہیں کہتے اور گناہوں سے نہیں بچتے وہ مداحن ہیں نفس کے بندے ہیں تو تو یہ ہے کہ شریعت کی پابندیاں سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں جیسے کہ اہل بیداد کرتے ہیں یہ جی کیسی کیسی پابندیاں لگا رہے ہیں یہ سال ثواب میں جو رسوم اختیار کرتے ہیں ان میں پابندیوں پر پابندیاں کیسی کیسی پابندیاں رحمان نے تو آزادی دی ہے کہ جہاں چاہو جس طریقے سے چاہو اور جو چاہو جو عمل چاہو کرو اور اس کا ثواب بخش دور پہنچ جائے گا رحمان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں مگر شوقان نے کیسی پابندیاں لگا دی تیسرے ہی دن کرو اہل میت کے ہاں جا کر کرو اکٹھے ہو کر کرو آگے پیچھے نہیں بلکہ وہیں جا کر اسی وقت میں حالت اجتماع میں یہ کام کرنے ہوں گے تو تو ثواب پہنچے گا اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ثواب نہیں پہنچے گا حالانکہ رحمان کی طرف سے تو اتنی آزادی ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو جو چاہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اپنی آزادی سے کرتے رہو اسی طریقے سے دروشری پڑھنے پر کتنی پابندیاں لگا دیں دی مسجد ہی میں پڑھو جمعے کے دن ہی پڑھو اجتماعی طور پر سب لوگ اکٹھے ہو کر پڑھیں آپس میں آواز ملا کر پڑھیں غالباً یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک امام بنے دوسرے مقتدی بنے یعنی ایک کہلوائے اور دوسرے کہیں اس کے پیچھے پیچھے حالانکہ رحمان کی طرف سے تو اتنی آزادی ہے کہ درور شریف جہاں چاہو جس وقت چاہو جتنا چاہو جس حالت میں چاہو سب اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے مگر یہاں تو پابندیوں پر پابندیاں کھڑے ہو کر پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں ملا کر پڑھیں جماعت کی صورت میں پڑھیں مسجد ہی میں جا کر پڑھیں جمعہ کی نماز جمعہ کے دن ہی پڑھیں جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں تو کتنی پابندیاں لگا دیں جو شریعت کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگائے اس کو متشدد کہتے ہیں اور اس کے عامل کو تشدد کہتے ہیں پھر تعجب یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندیاں نہیں کرتے جن کو میں نے بتایا کہ نفس کے بندے ہیں مداحن ہیں وہی دوسری جانب شریعت کی پابندیوں پر زیادہ پابندیاں لگا کر بیدیں کر کر کے وہ لوگ متشدد بھی ہیں تو درمیان میں سراعت مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں جو بھی سراعت مستقیم پر ہوگا جس میں تفلب اور مغبوطی ہوگی اللہ کے راہ پر وہ جیسے گناہوں سے روکے گا مداح لوگوں کو سمجھائے گا نفس کے بندوں کو سمجھائے گا اسی طریقے سے شریعت کی پابندیوں پر زیادہ پابندیاں لگانے والے بیداتی لوگوں کو بھی سمجھائے گا مگر تعجب ہے اس دنیا پر کہ جو سرات مستقیم پر متصلب ہے مضبوط ہے اس کو متشدد کہتے ہیں اس کے روکنے کو اور خود بچنے کو تشدد کہتے ہیں اور جو نفس کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لگائی پابندیوں پر اپنی طرف سے پابندیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراعت مستقیم پر قائم رکھیں تشدد سے بھی بچائیں مداحنت سے بھی بچائیں اور سراعت مستقیم پر صفی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فام ططا فرما دیں در حقیقت نفس و شیطان انسان کو سوات مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتا یا تو شریعت کے احکام پر اور پابندیوں پر عمل کرنے ہی نہیں دے گا مداح بنائے گا مداح نفس اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے شیطان اپنے بندے بنانا چاہتا ہے اور یا پھر اس اتدائی کی راہ سے یعنی سوات مستقیم سے بڑھ کر اپنی طرف سے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ رحمان نے جو پابندیاں نہیں لگائیں ہم لگائیں گے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلہ میں اپنا قانون جاری کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت جاری کرنا چاہتے ہیں جو احکام اور جو پابندیاں اللہ نے نہیں لگائیں اپنی طرف سے لگا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو اللہ کے حکومت سے کم تھوڑا ہی ہے تو یا ادھر یا ادھر سیروت مستقیم پر نہیں ہیں یا مداہن ہیں یا متشدد ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی دستگیری اور نوصرت سے جو لوگ سیرات مستقیم پر قائم ہیں یعنی اللہ کی تمام پابندیوں پر عمل کرتے ہیں کسی میں کوتاہی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عامر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے طرف اللہ تعالیٰ کی پابندیوں پر زیادہ کوئی ایک پابندی بھی اپنی طرف سے نہیں لگاتے یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دن سے روقیم سر اللہ تعالیم سب کو سراط مستقیم پر استقامت اور تفل اور مرغو عطا فرمائیں افراد اور تفریق کی لانت سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں مفلی بار وسلم آدر علی بابا و صحبہ محمد